ان کا رب قرب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیبیاں بدل دے اطاعت والیاں امان والیاں ادب والیاں توبہ والیاں بندگ والیاں روزہ دار بیاں اور کنوارا ہے